اور کوئی چیز ناو جس کے ہمارے پاس خزنی نہ ہوں اور ہم اسے ناؤ اتارتے مگر ایک معلوم انداز سے